نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهلنا سراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق وسوله النبي الكريم اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك فقلوبنا بمعرفته واشغلنا تول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم آمين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 صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا غصول اللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز سورة البقرہ کی آیت نمبر 257 سے ہوگا اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے اللہ ولی ی لذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ مومنوں کا ولی ہے دوست ہے وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اور کافروں کے دوست شیطان ہیں جو ان کافروں کو نور سے دور کرتے ہیں اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں عشایت کریمہ میں اللہ نے اپنے فضل کا ذکر کیا کہ مومنوں پر اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے کہ انہیں اندھیروں سے وہ نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر نور دینے والا تو اللہ ہے مگر ڈائریکٹ یہ نور اللہ سے کیسے حاصل کیا جائے تو خود قرآن نے اس کا جواب دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک الف لام غ کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس <سئلس> من الظلمات الى النور بِعِذْنِ غَبِّهِمْ إِلَى صِغَاطِ عَزِيزِ الْحَمِيدِ الِفْ لَا مُغَا حُروفِ مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں یعنی عزیز حمید رب کی راہ کی طرف لے جائیں تو حقیقی طور پر نور دینے والا اللہ ہے اور اس نور کو دینے کے واسطہ ہیں جس کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر آپ کے وسیع کے بغیر اللہ رب العالمین تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا سر جمعہ آیت نمبر دو اور تین میں اشاد ہے رسول <تصفح> وہی رب ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا یتلوں علم آیاتی ہی وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ اور یہ رسول انہیں ستھرا اور پاک کرتے ہیں ویو المحم الکتاب الحکم اور یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں و من قانوم قبلفی دلام مبین اور اس نبی کی آمد سے پہلے بے شک وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے یہ رسول یزکیہم انہیں پاک کرتے ہیں یعنی نور دیتے ہیں دینے والا نور حقیقی طور پر اللہ ہے اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ آخری نن ہم لما ی الحق اور قیامت تک آنے والوں کو رسول اللہ پاک اور سترا فرماتے ہیں تو قیامت تک جسے نور ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ملا یہ نور کا جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ذریعے جو رب کا قرب مل رہا ہے یہ سلسلہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں منتقل ہوا پھر اولیا کاملین اس سلسلے کو بڑھاتے رہے اگے پھیلاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور غوس اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی آمد ہوئی اور آپ قطبیت عزما کے مقام پر فائز ہوئے آپ غوثین بنے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک جسے بھی فیض ملے گا فیض تو رسول اللہ کا ہے لیکن اسے یہ فیض حضور غوث اعظم کے دربار سے ملے گا جو ولی اب قیامت تک ہوگا وہی ہوگا جس کے دل میں حضور غوث اعظم کی محبت ہوگی حضور غوث اعظم کے در سے ولایت کا صدقہ نصیب ہوتا ہے اور یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا خود حضور غوث فرماتے ہیں الانسان مشائق و والجن لحم مشائق و الملائی مشائق انسان میں بھی پیر ہیں جنات میں بھی پیر ہیں فرشتوں میں بھی سردار ہیں وہ انا شیخ الکلی اور میں سب کا سردار ہوں مجدید الفسانے علیہ رحما اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ولایت اور قرب کا خصوصی اور مرکزی مقام اہل بیگ کے آئمہ سے منتقل ہو کر جب شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے ہوا تو یہ مقام آپ سے مختص ہو گیا اب اس راہ قرب و ولایت میں اقتاب اور نجبا اور تمام ولی تمام ولیوں کو آپ ہی سے فیض حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوا یعنی اب جب کسی کو فیض ملتا ہے تو وہ آپ ہی کی وساطت سے اور آپ ہی سے ہو کر اسے نصیب ہوتا ہے خود حضور غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نعمت کے طور پر اللہ کی اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا على افق الاول لا تهربو تمام اگلوں کے تمام پچھلوں کے سورج غروب ہو گئے اور میرا سورج ہمیشہ روشن رہے گا وہ کبھی غروب نہیں ہوگا حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالی انہم جو واس کی محفلیں آپ سجاتے اور جو کلمات آپ اپنی واس کی محفل میں اشاعت فرماتے ہیں آج ہمارا موضوع و کلمات ہیں لیکن ابتدائی طور پر چند باتیں سماعت فرمائیں کہ حضور خشی اعظم رضی اللہ تعالی کی ولادت صبح گیلان میں ہوئی یہ ایران میں ہے اور ایران کا جو کیپٹل ہے تہران تو یہ تہران سے تقریباً تین سو پچیس دور ہے گیلان کا دارالحکومت رشت ہے اور رشت کے قریب بشتیر ایک آبادی ہے وہاں پر حضور غوثی اعظم ردی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی گیلان کو عربی میں جیلان کہتے ہیں اسی اعتبار سے حضور غوثی اعظم کو جیلانی کہتے ہیں آپ کا سن ولادت ہے چار سو ستر ہجری اور اگر عیسویں سن کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہزار اٹھہتر عیسویں آپ اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں یعنی آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر احمد الجبار فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مزار گیلان کے صوبے کے دارالحکومت رشت کے ایک مضافاتی علاقے سو محاصرہ میں ہے اور وہاں اس علاقے میں سعیدہ نسا کے نام سے آپ کا مزار اقدست مشہور معروف ہے آپ کے والد حضرت ابو صالح موسا جن کا لقب جنگی دوست ہے آپ کے والد حسنی سید ہیں یعنی امام حسن کی اولاد سے ہیں تو حضور وسیع اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں حضور غوث غس اعظم کی پھپی حضرت عائشہ بنت سید عبد اللہ بن یاحیہ رحمت اللہ کی تعالی علیہ صاحب کرامات ولیہ گزری ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو محمد ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چار نکاح فرمائے مگر یہ نکاح ایک ساتھ نہ ہے مختلف مواقع پر جو آپ نے پوری زندگی پوری حیات طیبہ میں نکاح فرمایا ان کی تعداد چار ہے آپ کی اولاد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں ایک مشہور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیس بیٹے عطا فرمائے اور انیس بیٹیاں عطا فرمائیں لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حضور غس اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار نکاح فرمائے بیس بیٹے انیس بیٹیاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری توجہ تو رب کی طرف ہے آج کسی کے ہاں چار یا پانچ بچے ہوں تو وہ بچوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا تو حضور غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ نے اپنی توجہ جو اللہ کی طرف مبزول رکھی وہ کیسے رکھی اس کے بارے میں خود حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالی نے ایک نقطۂ اشاعت فرمایا اور یہ نکتہ امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمٰ نے اپنی کتاب طبقات کبرا پہلی جلد صفحہ نمبر 111 پر اور علامہ علی قاری نے نصحت الخاطر میں صفحہ نمبر 5 پر لکھا اب فرماتے ہیں ماں بلیدہ قطو مولود الا و اخلط اعلیٰ یا <يَدَيَّا> دیا میرے یہاں جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی اور مجھے وہ بچہ دیا جاتا تو میں اسے اپنے ہاتھ میں لیتا وہ کل تو میت اور میں کہتا یہ مر چکا فخ رجحو مین قلبی اول مَا يُولَدُ تو بچے کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے میں نے اس کی محبت اپنے دل سے نکال دی آپ فرماتے ہیں میں نے محبت رب سے رکھی دنیا کی کسی چیز سے میں نے محبت نہ رکھی یعنی مطلب یہ کہ اگر اولاد سے محبت ہے تو وہ بھی رب کی خاطر یہ دنیا کی محبت یا وہ تعلق نہیں جو دنیا کا تعلق ہوتا ہے پھر آپ کا عالم کیا تھا شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں زبدت الصار صفحہ نمبر سکسٹی فور پر اور علامہ علی قاری علیہ رحمان نظرت الخاطر میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو ایسا دل سے نکال دیا کہ دنیا کو کوئی معاملہ آپ کو دین سے روکنے کا باعث نہیں بن سکتا تھا یہاں تک ایک دن آپ آواز فرما رہے تھے اور لوگوں کو رشت و ہدایت کا درس دے رہے تھے کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تجہیز و تکفین کی لوگ تیاری کرتے رہے یہاں تک کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو آپ کے بیٹے کا جنازہ آپ کی مجلس میں لایا گیا آپ کا واز جاری تھا جب جنازہ قریب آ گیا تو آپ نے واز کو موقوف کیا نیچے اتر کر نماز جنازہ ادا فرمائی آپ اس فلسفے پر بالکل کاربن تھے کہ جان مال اولاد کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے بارگاہ علاجی میں ارض کرتے اے مالک میرا سب کچھ تجھ پر قربان ہے تیری بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں یا رب بھی روحی وقد دی روشی ان انل کلک آپ کہتے اے مالک میں اپنی روح بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ پھر اس طرح ارض کرتے مالک میں کیا پیش کروں میرا کچھ بھی نہیں ان الکل لکا سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے اس فلسفے پر آپ کار تھے کہ میرا کچھ بھی نہیں سب اللہ ہی کا ہے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی آپ فرماتے لوگوں سے اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میرا جسم تمہارے ساتھ ہے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ کی قسم میں تم سے بھی گفتگو کرتا ہوں اس وقت بھی میری توجہ اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے آپ کا وشال پانچ سو ہجری میں ہوا سن عیسوی کے اعتبار سے گیارہ سو سڑسٹھ آپ کی عمر اکیانوے سال ہوئی جب آپ کا وشال ہونے لگا تو اس کے متعلق بزرگوں نے لکھا استاؤ عبد الباب والدہ شیخا ابا محمد رضی اللہ عنہ فی مرد موتی فقال لہو جب آپ وشال فرما رہے تھے تو آپ کے بیٹے عبد البہاب نے ابا جان آپ ہمیں وسیعت فرمائیے نصیحت فرمائیے فقال لہو تو دیکھیں ساری زندگی اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بھی ولایت عطا فرمائی اور وہ بھی قادری سلسلے کے چشم و چراغ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بھی علم اور معرفت عطا فرمائی اور یہ سب حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہے تو آپ ساری زندگی اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرتے رہے اور وقت وصال آپ نصیحت فرماتے ہیں اللہ کبھی تقوی اولاد اے میرے گھر والوں تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرتے رہو وہ ہی پر اللہ کی فرما برداری کرو ولا تخف آحدن اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرولہ ترجہو اللہ کے سوا کسی دنیا دار سے امید قائم نہ رکھو وکیل الحوائج الى الله عز وجل كله بادشاہوں کے دروں پر ٹھوکرے مت کھاؤ امیروں اور مالداروں کی چاپلوسی نہ کرو بلکہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد پرد کر دو وتلبه منه اسی سے طلب کرو ولا تصق باحد سوى الله عز وجل ولا تعتمد الا علیہ اپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ رکھو یہ دنیا دار یہ مالدار تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے اللہ کے سوا ان لوگوں پر بھروسہ نہ رکھو وقال فی دل مئو آپ نے وسیعت کرتے ہوئے اشاد فرمایا ادا ساحل قلب اللہ لا يخلو شعیو ولہ ولا يخرج مین شعیون جب دل اللہ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے اور دل میں رب کی محبت آ جاتی ہے پھر رب کی محبت دل سے نکلتی نہیں اور رب کے جو غیر ہیں جو رب کے دشمن ہیں ان کی محبت دل میں داخل ہو نہیں سکتی آپ کے آخری کلمات کیا تھے آپ نے اپنے تمام گھر والوں سے کہا کہ سب میرے دائیں بائیں سے ہٹ جاؤ میرے آگے سے ہٹ جاؤ اور آپ کہتے السلام علیکم السلام علیکم اور آپ فرماتے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بڑی بڑی ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں وقان یقول استعنت بالله لا اله الا الله الحي الذي لا يموت ولا يخشى الفوت سبحانه من تعزز بالقدر وقهر العباد بالموت اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کی اور پھر آخر یہ کلمات اپ کے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبد البہاب علیہ الرحمہ جو آپ کے صاحب زادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد حضور غسی اعظم یہ کہنے لگے اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ یہی ورد کرتے رہے اور آپ کی روح پرواز کر گئی حد الغص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد معلہ میں قدم رکھا اور تمام علوم نقلیہ اور اقلی سے آپ نے فراغت پائی قرآن و حدیث پر آپ نے اتنی مہارت پائی کہ آپ کے اساتذہ نے جب آپ کو حدیث کی صنعت دی تو کہا اے عبد القادر حدیث کی صنعت تو ہم دے رہے ہیں لیکن حدیث کے معنی تم ہمیں سمجھاتے ہو یعنی حضور غفی اعظم جب فارغ تحصیل ہوئے تو اس وقت روئے زمین پر آپ کے جیسا کوئی عالم موجود نہیں تھا اب آپ نے جو علم سیکھا تھا اس علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ریاضتوں مجاہدات کے لیے آپ نے جنگل کا رخ کیا امام عبد الوہاب شاہ میں حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو دیکھیں امام عبد شارانی شاہ تصوف کے امام ہیں وہ طبقات کبرہ میں پہلی جلد صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں کہ حضور غوش اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں مجاہدات کیے مگر آپ کی یہ مجاہدات بھی دین کو عام کرنے کا ذریعہ تھے آپ نے جنگل میں پچیس سال تک مجاہدات کیے کہ اس زمانے میں اسلامی سلطنتیں بڑی کمزور ہو چکی تھیں چاروں طرف ڈاکوں کا زور تھا چوروں لٹیروں کا زور تھا باغیوں کا زور تھا اسلامی گورنمنٹ بڑی پریشان تھی اور یہ جتنے باغی تھے چور تھے لٹیرے تھے یہ سب جنگلوں میں انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پچیس سال جب جنگلوں میں مجاہدات کیے تو سارے ڈاکو چور لٹیرے باغی آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہوئے اور جو مسلمان تھے وہ تائب ہوئے اور اللہ نے حضور غوث اعظم کے صدقے میں انہیں ولایت عطا فرمائے تو وہ اسلامی گورمنٹ وہ حکومت کہ جو تلوار کے زور پر ان ڈاکوں چوروں لٹیروں اور باغیوں پر قابو نہ پا سکے حضور غوث اعظم نے ایک اپنی نظر ڈال کر انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا پھر آپ ان جنگلوں میں ان چوروں لٹیروں کو جو کہ تائب ہو گئے انہیں آپ نے دین کا مبلغ بنایا دین سکھایا اور وہ آپ سے فیض پا کر وہی جو چور وہی لٹیرے وہی ڈاکو جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے وہ اسلام کے مجاہد بن گئے اور اب ان کا مشن اسلام کا دفاع تھا آپ نے چالیس سال تک پوری رات آپ نے جاگ کر گزاری ایک روایت میں یہ ہے امام عبداللہ شارانی فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک حضور غوث نے صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی ہمیشہ آپ باوضو رہتے وضو کے بعد دو رکا نفل آپ لازمن پڑھتے عشاء کے بعد آپ اپنی خلوت گاہ میں آپ تشریف لے جاتے یہ آپ کا ساری زندگی معمول رہا اور عشاء سے لے کر فجر تک آپ عبادت میں وقت گزارتے اس دوران کسی سے ملاقات نہ فرماتے یہاں تک کہ ایک موقع پر وقت کا بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے در پر آیا پوری رات ہی آپ کے در پر بیٹھا رہا لیکن آپ سے اسے ملاقات کا شرف نہ ملا فجر کی نماز کے لیے جب آپ باہر نکلے تو آپ نے اس سے ملاقات کی شیخ عبدالحق الحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ نے پندرہ سال ایسے گزارے کہ پوری رات میں ایک رکت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے بعض اوقات آپ فرماتے ہیں چالیس دن تک مجھے کچھ کھانے کو میسر نہ آتا گیارہ سال تک برج بغداد میں آپ نے عبادت کی وہ برج جو ہے آپ کی عبادت کی وجہ سے برج اجمی کے نام سے مشہور ہو گیا کہ حضور غوث اعظم عربی نہیں تھے اجمی تھے امام عبد الوہاب شاہ رانی آپ توقعات قبر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے ریاضت میں جب آپ جنگل میں ریاست مجاہدات کر رہے تھے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ ننگے پاؤں صحرا میں جنگل میں پھر رہے تھے پاؤں میں کانٹے چپ گئے سورج کی گرمی اور موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کر عبادت میں مگن تھے کیا بے ہوش ہو گئے معنی یہ ہے کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ یہ فلسفہ دے رہے ہیں کہ انسان کی بات کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود باعمل ہوتا ہے تو آپ نے پہلے قرآن و حدیث کی باتوں کو خود اپنے اوپر ریاضت و مجاہدات کے ذریعے اپنے اوپر اپلائی کیا اور کئی سال اس طرح گزارے اب تو مادر ذات ولی ہیں پیدا ہوتے ہی ولی ہیں ماں کے پیٹ سے ولی ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ درس دیا آج ہماری زبانوں میں جو اثر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم گناگار سیاہکار کار ہیں حضور غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور غس اعظم کے صدقے میں ہمیں باعمل بنا دے اور ہماری زبانوں میں بھی اثر عطا فرمائے جب ریاضت و مجاہدات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا آپ کا انداز یہ تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور پورا دن درس و تدریس فرماتے صبح و فجر کی نماز کے بعد سے آپ تفسیر حدیث فقہ مذاہب ارباں اصول اور عربی گرامر کے سبق جو ہے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں. یعنی آپ کو مدرسہ تھا دارعلوم تھا جس میں آپ طلبہ کو یہ تعلیم دیتے ظہر کے بعد آپ تجوید اور قرآب کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے اس کے علاوہ آپ جو فتویٰ نویسی بھی فرماتے مغرب کے بعد آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور عشاء کے بعد پھر رات بھر عبادت کے لیے آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے خود آپ فرماتے ہیں یعنی یہ آپ چوبیس گھنٹے عبادت اور علم کا جو مشغلہ ہے صبح سے لے کر رات تک جو پڑھنا پڑھانا جو سلسلہ تھا اسی کے متعلق حضور وسیع اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتہ سر تو قطب نیل تو موالی فرماتے ہیں کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت عظما کے مقام پر فائز کر دیا اور میں نے اللہ کی تائید سے ہمیشہ کی سعادت کو پا لیا لیکن تین درس آپ کے واسط کے ہوتے ہیں یعنی یہ صبح سے لے کر جو رات تک درس ہوتا ہے یہ طلبہ کے لیے ہوتا جس میں کلاسیں لگتی ہیں کسی کو آپ جو ہے تفسیر پڑھاتے کسی کو فقہ پڑھاتے کسی کو حدیث پڑھاتے اور آپ تمام علوم کے مدرس تھے اس کے علاوہ آپ تین دن لوگوں کے لیے واض کی محفل سجاتے اور یہ تین دن میں سے ایک تو جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ واز فرماتے دوسرا واز ہوتا منگل کو شام کو منگل کی شام اور تیسرا واز آپ کا ہوتا اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ان کے لیے باہر تشریف لے جاتے یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے باقی پورا ہفتہ آپ اپنے مدرسے میں ہی ہوتے وہیں جماعت کا اہتمام ہوتا اور وہاں پر مسجد موجود تھی اب اسی مسجد میں پنج وقتہ نماز جو ہے با جماعت ادا فرماتے اور پورا دن اور رات آپ اپنے مدرسے میں گزارتے صرف جمعے کے دن اور واس کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے واس شروع کیا تو ابتدا میں دو افراد ہوتے تھے یا تین افراد ہوتے تھے لیکن میں واضح دیتا رہا دیتا رہا اور پھر اتنا بڑا اجتماع ہوا اتنا ہجوم ہو گیا کہ جگہ جو ہے وہ تنگ پڑ گئی پھر میں نے عیدگاہ میں خطاب کرنا شروع کیا پھر لوگ اور زیادہ ہوئے تو عیدگاہ بھی ناکافی ہو گئی تو پھر شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہوا اور ایک ایک مجلس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ستر ہزار افراد میرے درس میں شریک ہونے لگے ستر ہزار افراد اور اس میں سے چار سو بڑے بڑے ایسے علماء ہوتے کہ جو ہاتھ میں کاپی اور قلم رکھتے حضور غوث اعظم کی ہر بات کو وہ لکھ لیا کرتے اور آپ کے ملفوظات کو جمع کرتے آپ کو اللہ تعالی نے وہ شان و شوکت جاہو جلال اور آپ کو ایسی حیبت عطا فرمائی کہ جب آپ واس فرماتے تو سنا کا بالکل چھا جاتا کوئی ہلنے کی جرت نہ کرتا ہزاروں کافر یہودی عیسائی مسلمان ہوئے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ سے اوپر چور و ڈاکو لٹیرے فاجر و فاسک گناگار لوگ میرے ہاتھ پر تائب ہوئے اور مجھ سے بیعت ہوئے ہر مجلس میں کئی گناگار توبہ کر لیتے اور کئی کافر مسلمان ہو جاتے اور بسا اوقات کئی لوگوں کی روح نکل جاتی آپ کی ہر مجلس میں کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا خوف خدا سے اس کی جان نکل جاتی عموماً آپ عربی میں واس فرماتے اور کبھی کبھی فارسی میں بھی فرماتے اسی لیے آپ کو ذل بیانین کہتے ہیں ذل بیانین یعنی دو زبانوں میں بیان کرنے والا اسی لیے آپ کو امام الفریقین کہتے ہیں یعنی اربوں کا بھی امام اور فارسی زبان جاننے والوں کا بھی امام سوال یہ ہے کہ جب ستر ہزار کا مجموعہ ہوتا ہے یا اس سے زائد مجموعہ ہوتا تو آواز پہنچانے کا انتظام کیا ہوتا اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس طرح مکبرین جب لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو نماز میں مکبرین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ امام کی تکبیرات آگے پہنچاتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تو مکبرین درمیان میں کھڑے ہو جاتے اب شیخ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر رک جاتے اب جو بیچ میں علماء کھڑے ہوتے وہ اس جملے کو زور سے کہتے تاکہ دور والے سن لیں اس طرح آخر تک یہ جملہ پہنچایا جاتا پھر دوسرا جملہ کہا جاتا اس طرح بڑی مشکل سے یہ درس ہوتا لیکن حضور غوسی اعظم ردی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت تھی کہ آپ ستر ہزار سے زائد کے مجمع میں اس طرح خطاب کرتے کہ جیسا پہلا شخص آپ کے خطاب کو سنتا ویسا ہی آخری شخص آپ کے خطاب کو سنتا کسی سپیکر کی یا کسی شخص کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہ تھی اور پھر صرف یہی یہ نہیں کہ آپ کی مجمے میں جو ہوتے وہ سنتے بلکہ پوری دنیا میں جو اولیاء موجود ہوتے وہ اپنے مریدین کو اپنی خانقاہ میں اپنے مدرسے میں جمع کر لیتے اپنی مسجدوں میں جمع کر لیتے اور وہاں پر ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کا بیان رلے کیا جاتا اور سب وہاں پر وہ سن لیتے یعنی حضور غوث اعظم کی آواز وہاں تک بھی پہنچ جاتی یہ کرامت ہے اور ان اللہ علا کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جو چاہے مقام عطا فرمائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض میں یہ تاثیر کیسے آئی یوں تو آپ ولیوں کے سردار ہیں یوں تو آپ غوث سقلین ہیں حسنی حسینی سید ہیں لیکن یہ تو آپ بات جانتے ہی ہیں کہ جس کو فیض ملا رسول اللہ کے در سے ملا تو حضور غ غ اعظم کو یہ فیض آپ کی زبان کی جو تاثیر کا فیض ہے یہ بھی رسول اللہ کے در سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں ایک دن دوران وعظ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور غوث اعظم بیان اور واضح نہیں فرمایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے میں نے عرض کیا میں اجمی ہوں عربی نہیں ہوں بغداد کے فسحا کے سامنے اپنی زبان کیسے کھولوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قریب آؤ میں پیارے آقا کے بالکل قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھول دو میں نے اپنا منہ کھول دیا تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن مبارک میرے منہ میں ڈال دیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سات مرتبہ سیون ٹائمز سات مرتبہ رسول اللہ نے حضور غوث اعظم کے منہ میں اپنا لوب دہن مبارک ڈالا اب فرماتے ہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کی طرف بلاؤ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا میری آنکھ کھل گئی نماز ظہر ادا کی نماز ظہر کے بعد بیٹھا لوگ میرے پاس جمع ہو گئے میں نے ارادہ کیا کہ اب میں واز شروع کروں اچانک سے مجھ پر کب کبھی تاریح ہو گئی کیا دیکھتا ہوں کہ بیداری میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت علی جلوہ فروز ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ و تعالی نے فرماتے ہیں بیٹا واضح کیوں نہیں کرتے تو میں نے عرض کی مجھ پر کب کبھی تاری ہو رہی ہے فرمے اپنا منہ کھولو حضور وسیع اعظم کہتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا حضرت علی نے اپنا لوب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چھ مرتبہ اپنا لوب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا تو میں نے عرض کی کہ ساتھ کی تعداد پوری کیوں نہیں کرتے تو فرمایا رسول اللہ نے سات مرتبہ ڈالا میں ان کے ادب کی وجہ سے چھ مرتبہ ڈالتا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آواز شروع کیا میری آواز میں وہ تاثیر تھی کہ جو ایک دفعہ میرے کلمات کو سن لیتا وہ توبہ کر لیتا اگر کافر سنتا تو مسلمان ہو جاتا اور وہ بغداد معلہ کہ جس میں لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ لوگ اس وقت شراب اور ناچ گانے میں لگ چکے تھے اس وقت عالم یہ تھا کہ علماء کی مجالس ویران ہو گئی تھیں۔ حضر غوث اعظم کے باس کی برکت سے پھر لوگوں کا رجحان تقوی کی طرف ہوا اور پھر وہ علمی رجحان بڑھتا گیا اور پھر الحمد وہ اسلام کا وہ دور پھر دوبارہ شروع ہوا کہ جب لوگ اللہ کے خوف سے کانپا کرتے اور چوریاں ڈکیتیاں بند ہو گئیں اور ایک الحمد ایک اسلامی ماحول پیدا ہو گیا حضور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے جو نظر اتا فرمائی سبحان اللہ آپ ایک دن آز فرما رکھے تھے دوران باز آپ کے ایک مرید شیخ علی بن ہی تھی دوران باز اونگنے لگے اور انہیں اونگ آ گئی حضور غس اعظم نے اپنا واضح روک دیا نیچے اترے اور اپنے مرید حضرت شیخ علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بعد اب کھڑے ہو گئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مرید ایک تو واس کے دوران سو رہا ہے اور واس کے دوران سونا تو بے ہے یہ تو اونگ میں ہے سو رہا ہے پھر حضور غوثی آدم مرید کا اتنا ادب کر رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور اپنا باز آپ نے جاری کیا واز کے اختتام پر حضرت شیخ علی بن ہیتی نے عرض کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم خواب میں زیارت کر رہے تھے اور ہم بیداری میں زیارت کر رہے تھے حضور کے ادب کی وجہ سے ہی میں نیچے اترا اور ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کا میں دیدار کر رہا تھا آپ نے بغداد معاسی فور ہنڈریڈ ایٹی ایٹ ہجری سے لے کر 561 ہجری تک فائیو وقت گزارا یعنی تہتر اپنی زندگی کے تہتر سال سیونٹی تھری ایئرس آپ نے بغداد معلی میں گزارے جو دور بغداد معلی میں آپ کا گزرا اس وقت بغداد پوری اسلامی سلطنت جو اس وقت لکھو مربع میل کی سلطنت تھی اس کا دارالحکومت تھا پانچ بادشاہ آپ کے دور میں گزرے مستظہر باللہ مست باللہ راشد باللہ مختدیل امرا اللہ جد باللہ یہ پانچ حکمران آپ کے دور میں گزرے حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی نصیحت فرماتے اور انہیں خط لکھ کر بھی نصیحت فرماتے اور عام اپنے جلسوں اپنے باز کی محفلوں میں بھی آپ جو ہے ان حکمرانوں کو ٹوکتے اور انہیں نصیحت فرماتے اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مقتدیل اللہ یہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک شخص کو قاضی مقرر کیا یہ بڑا ظالم شخص تھا تو جب اس نے ظالم کو قاضی مقرر کیا تو دوران باز آپ نے بادشاہ وقت کو خطاب کیا اور کہا عَلَى اَظْلَمَ اے بادشاہ تو نے مسلمانوں پر اتنے بڑے ظالم کو قاضی بنا کر مسلط کیا ما جواب کا غدن عند رب العالمین رحم راہمین تو کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا جب آپ نے اس طرح جھنجوڑا اور یہ اطلاع بادشاہ وقت کو ملی تو وہ کانپ اٹھا اور فوراً اس نے ظالم کو قاضی کے عہدے سے فارغ کر دیا آپ جب حاکم کو خط لکھتے تو بڑا سخت جا ہوتا آپ اس طرح لکھتے عبد القادر تمہیں فلاں کام کا حکم دیتا ہے تم اس کا حکم مانو اس طرح آپ کا جو خط ہوتا اس میں آڈر ہوتا اگر کبھی بادشاہ آپ کی مجلس میں آ جاتا تو بڑے سخت لہجے میں آپ گفتگو کرتے اور بڑا ہی سخت آپ اسے واض و نصیحت فرماتے لیکن بادشاہ آپ کی بڑی تعظیم کرتے آپ کے ایسے خط کو کہ جو جلال بھرا ہوتا وہ اسے چومتے اور کہتے کہ حضرت نے بالکل سچ فرمایا ایک بادشاہ مستنجد بلا آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی جس نے دس سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں آپ کو دی تو آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے جو سونے کی اشرفیوں سے بری ہوئی جو دو تھیلیاں تھیں ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے نچوڑا جب اسے نچوڑا تو اسے خون بہنے لگا آپ نے فرمایا بادشاہ تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی لوگوں کا خون جمع کر کے میرے پاس لے آئے ہو یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا اسی طرح ایک موقع پر یہی بادشاہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی کرامت دکھائیے آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو تو کہنے لگا کہ اس وقت سیب کا موسم نہیں میں سیب کھانا چاہتا ہوں تو آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا دو سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے آپ نے ایک سیب اس بادشاہ کو دیا اور ایک آپ نے خود تناول فرمایا جب آپ نے خود تناول فرمایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی کہ پوری جگہ جو ہے اس سیب کی خوشبو سے مہکنے لگی بڑا خوشبودار ذائقہ دار سیب تھا اور بادشاہ نے جب سیب کھانے کی کوشش کی تو اس میں کیڑے تھے تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیا آپ کے ہاتھ میں دو سیب آئے ایک سیب جو ہے اس میں کیڑے اور ایک اتنا خوشبودار تو آپ نے فرمایا دونوں سیب خوشبودار تھے لیکن اے بادشاہ اس سید کو جب ظالم یعنی تیرا ہاتھ لگا تو اس میں کیڑے پڑ گئے یعنی آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو پھر برکت جو ہے وہ چلی جاتی ہے خدالغص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آز ہیں ان میں سے ایک واز ہم سماعت کرتے ہیں اور دیکھیں کس قدر اس میں روحانیت ہے اور کیسا آپ لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں یہ الفتح الربانی میں ہے فتح الربانی ایک کتاب ہے جس میں آپ کے واز جمع کیے گئے اس کی جو مجلس سے اول ہے اس پر تاریخ بھی لکھی ہے کہ یہ واض حضور غوث اعظم نے اپنے وصال سے تقریباً سولہ سال پہلے فرمایا پانچ سو پینتالیس ہجری اتوار کی صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا واض ہوا اور اس وقت تین شوال المکرم تھی یہ سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ خانقاہ شریف میں حضور غوث اعظم فرما رہے ہوں گے اتوار کی فجر کی نماز کے بعد تین شوال المکرم کیا سہانا وقت ہوگا ہزاروں لوگ جمع ہو کر آپ کا واضح سن رہے ہوں گے کیا وہ لمحات ہوں گے کیا وہ کیفیات ہوں گی کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے یہ وہ واز ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی دلی دنیا کو ظاہر اور باطن کو بدل کر رکھ دیا ہم تصور میں ڈوب جائیں اور حضور غو سے رضی اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں یعنی مدد طلب کریں استعانت لیں اور عرض کریں یا غوث اعظم آپ نے اپنے واضح کے ذریعے چوروں کو قطب بنا دیا داکووں کو ولی بنا دیا ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور آپ کا واض سن رہے ہیں آپ ہم سب پر ایسا کرم کریں کہ ہمارا ظاہر و باطن روشن و منور ہو جائے ہماری ساری دل کی گندگی دور ہو جائے اور ہمیں بھی رب کا قرب نصیب ہو جائے تو آپ نے اشاعت فرمائے ون تب لہو اے لوگوں جاگ جاؤ ولا تب آلو ہو اور اللہ کے معاملات میں غفلت نہ کرو لکون و انتباہ ہو کم جلدی جاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد تم جاگو فَإنَّهُ لَا فی نہ وقت موت کے بعد جاگو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ان لہو قبل لقائی اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے جاگ جاؤ ان قبل ان تم بلا امریکم جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی جگا دیا جائے گا فتن دمو وقتاً لا اس وقت تم شرمندہ ہوگے پھر شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ کلو تم اپنے دلوں کو صحیح کر لو فی النہا ادا صلح لکم سا ایرو جب تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تو تمہارے سارے احوال صحیح ہو جائیں گے ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے رسول اللہ نے اشارت فرمایا فِبْنِ آدم مُدْغَتًا اِذَا سَلُوحَتْ سَلُوحَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ آدمی کے جسم میں ایک گوش کا لو تھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ اور اگر وہی گوش کا لو تھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے علا وحی القلب سن لو وہ دل ہے پھر حضور غصی آزم نے فرمایا صلاح القلب بالتقوی دل کیسے صحیح ہوگا دل اللہ سے ڈرنے کے ذریعے صحیح ہوگا اللہ کا خوف پیدا کرو والتبقل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو والتوحید لہو اسی کے لیے توحید رکھو والاخلاص فی الاعمال اور عمل میں اخلاص رکھو وہ فساد ہو بھی ادمزال جب تکوا نہیں ہوگا جب اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا جب اخلاص نہیں ہوگا جب اخلاص سے دل خالی ہوگا جب توحید سے دل خالی ہوگا تو پھر دل خراب ہو جائے گا القلب تو فی قف سل دل پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں بدن پنجرا ہے دل پرندہ ہے کا فی حقتن جیسے ڈبے میں موتی ہوتا ہے کا مالن فی خزانتی جیسے الماری میں مال ہوتا ہے حضور غوث اعظم کس انداز میں سمجھاتے ہیں پنجرے کی قدر نہیں ہوتی پرندے کی قدر ہوتی ہے پنجرے میں پرندہ ہی نہ ہو یا مر گیا ہو تو اس پنجرے کی کیا حیثیت فرمایا دل جو ہے وہ پرندہ ہے فرماتے ہیں درتی لابل شکا ڈبے کی قدر نہیں ہوتی ڈبے کے اندر جو موتی ہے اس کی قدر ہے ڈبے کے اندر موتی ہی نہ ہو تو وہ ڈبہ بیکار ہے بالمال مالی لا بل خزانہ تجوری کی قدر نہیں ہوتی تجوری میں جو مال ہے اس کی قدر ہے جب تیجوری میں مال ہی نہ ہو تو وہ تیجوری کس کام کی تو فرماتے ہیں بدن تو موجود ہے یہ پنجرا تو موجود ہے لیکن دل جو موتی ہے جو پرندہ ہے جو مال ہے یہی خراب ہو جائے یہی مر جائے تو پھر زندگی بیکار ہے پھر آپ نے اس طرح دعا کی اللہ اے اللہ ہمارے تمام جسم کے اعضا کو تیری عبادت میں لگا دے وہ کلو بنا بھی اے اللہ ہمارے دل کو تیری معرفت میں لگا دے واشغل اشغل تیاتینا پیلینا و نارینا اے اللہ دن رات ساری زندگی ہم اسی طرح زندگی گزارے وہ الحق نہ بلین تقدمومی سالحین اے اللہ جس طرح صالحین نے زندگی گزاری ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما ورژنا ماں رزقت اے اللہ جیسے تو نے انہیں دیا ہمیں بھی عطا فرما وہ کلنا کما کن اے اللہ جیسے تو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا آمین یہ دعا کرنے کے بعد حضور غوث آزم نے اشاد فرمایا قومی اے میری قوم کو اللہ, اللہ لیے ہو جاؤ کما کان سالو جیسے نیک لوگ اللہ کے ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے یعنی جس طرح صالحین اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا تم بھی اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا کما کان لہم یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے ہو جائے جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا ان ارد تم این یقین الحق اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے فشت گلو تو اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ وہ صبری مع اور جو بھی حالات ہوں صبر کرو وہ ردا بیافالی ہی اور جیسے بھی معاملات ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہو القوم پنیا اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ تھی وہ اقادو اقسام منہا انہوں نے اپنی قسمت کا مال اپنی قسمت کی روزی دنیا سے حاصل ضرور کی لیکن تقوی کے ساتھ انہوں نے حرام ذریعے سے روزی حاصل نہ کی سما طلب الآخرہ پھر انہوں نے آخرت کو تلاش کیا وہ املو امالحا اور آخرت کے اعمال انہوں نے ادا کیے اصو نفو سہم انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی وہ اطاؤ اور اپنے رب کی فرما برداری کی وہ آزو نفو سہم نفوس و حضور غوث سے اعظم فرماتے ہیں پہلے اپنے نفس کو باس کرو پھر دوسروں کو باس کرو وہ افسوس ہے تجھ پر تدی ان کا ابد حقیقتی تو کہتا ہے میں حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوں وہ تو اور تو اللہ کے دشمن شیطان کا کہنا مانتا ہے لنک ابدو ہوں الحقیقتی اگر واقعی تو اللہ کا بندہ ہوتا لا دی تفی تو دشمنی کرتا شیطان اور نفس سے اور تو محبت کرتا اس سے جس سے محبت کا رب نے حکم دیا نفس ہو وہ شیطان ہو وہ ہوا ہو مومن اپنے نفس کا کہنا نہیں مانتا شیطان کا کہنا نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کا کہنا نہیں مانتا اب آپ شکر کا درس دیتے ہیں یا قومی اش کر جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو ضرو ہامن ہو اور یہ سمجھو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے فعن کالا فمین اللہ اللہ تعالی یہی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں شکر الشکر کم یا متقل اے نعمتوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں تم شکر کیوں نہیں کرتے کہاں گیا شکر یا میرا نیا مہو من غری تارتن اے وہ شخص کہ جب نعمتیں ملتی ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رب دے رہا ہے بلکہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں سیٹھ مجھے دے رہا ہے فلاں مالدار نے مجھے یہ دیا فلاں میرے دوست نے دیا ترون ہوئی تم اس کی نعمت دیکھتے ہو مگر سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اور دے رہا ہے وہ تارتن اور کبھی تم نعمتوں کی ناشکری ایسے کرتے ہو کہ نعمتوں کو تھوڑا سمجھتے ہو دوسرے مالدار کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو رب نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا تن جو نعمتیں تمہارے پاس نہیں ان کی طرف نظر کرتے ہو وہ تارا تنامی اور کبھی تم ان نعمتوں کے ذریعے گناہ کرتے ہو اور جو نعمتوں کو گناہ میں استعمال کرے وہ نہ ہے آپ ہاں دیکھ لیجئے کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنے ہی بندہ گنا زیادہ کرتا ہے شادی کے موقع پر اگر کروڑ پتی کے ہاں شادی ہوگی تو اس کے ہاں گناہ زیادہ ہوں گے اور ارب پتی کے ہاں شادی ہوگی تو اور زیادہ گناہ ہوں گے آپ فرماتے ہیں یا غلامی اے میرے بیٹے لا یقون کا ماتا کلو وما تشربو وما تلبسو وماں تنق وما تذکر وما تجمو ہر وقت اسی کی فکر مت کیا کر کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کیا پہنوں گا کہاں رہوں گا انہی چکروں میں زندگی برباد نہ کر قدر ان قد بقی من عمری کا اليوم یا لمبی امید نہ کر بس یہ سمجھ کہ تیری زندگی کا آج آخری دن ہے بس اب تو آخرت کی تیاری کر و تحدرف لی مجیم ملکل اور ملک الموت کے استقبال کے لیے تیار ہو جا یہ تیری زندگی کا آخر دن تصور کر یا غلامی ما خُلِقْتَ لِلْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالتَّمَتُّعِ فِيهَا اللہ نے تجھے دنیا جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا علیکم باللزوم المساجد وکثرۃ الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کر اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں میں سستی نہ کر اور کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پیش کیا کر کہ حضور غص اعظم فرماتے ہیں اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو نمازوں کی پابندی کر اور درود پاک کی کثرت کر درود پاک کی کثرت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ حضور غص اعظم دو چیزوں کو نجات کا باعث قرار دے رہے ہیں آپ اشاد فرماتے ہیں وہی حق کا کا مسلم وہ ام قلب کا افسوس ہے تجھ پر تیری زبان تو مسلمان ہے لیکن تیرا دل حقیقی مسلمان نہیں قولو کا مسلم اما فیلو کا فلا افسوس ہے تجھ پر کہ تیری باتیں تو مسلمانوں جیسی ہیں لیکن تیرا کام مسلمانوں جیسا نہیں انتفی فی کا مسلم اما فی خلوتک کا فلا تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان بن کر رہتا ہے لیکن جب تو تنا ہوتا ہے تو تیری حرکتیں مسلمانوں جیسی نہیں ہوتی افریق قلبہ کا منہمو مت دنیا دنیا کی فکروں سے اپنے دل کو پاک کر لے کیونکہ دنیا وہی ملے گی جتنی لکھی ہے فن نہ کماخوب منہا انقریب انقریب ان تو اس دنیا سے جانے والا ہے لا تلبو قیبت الش فیحا دنیا کے عیش کو طلب نہ کر فما یقبی دکھ یہ کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا العش آئیش اللہ حقیقی سکون تو آخرت کا سکون ہے قصر عمل کا اپنی خواہشات کم کر دے وقد جا کا زحت دنیا جب تیری خواہشات کم ہو جائیں گی تو دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوگی لن زہدہ کلو قصر العمل دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا ہو تو امیدیں کم کر دو اہ جر اقرا اب یہ دنیا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے برے دوستوں سے تو حضور غوث سے آدم فرماتے ہیں برے دوستوں کو چھوڑ دے وقت علم مبدت نہ تو ان سے دوستی بالکل محبت ختم کر دے وہ وا سلحا بین بینس نیک لوگوں سے محبت پیدا کر وہ جو ریل قریب کا ادا کان امن اکران سو اگر تیرا قریبی رشتہ دار بدعقیدہ ہو ایسا برا شخص ہو کہ جو تجھے گمراہ کر دے گا تو اس سے بھی دور بھاگ واصل البعید امن کا ادا کان امن اکران اور اگر کوئی مشرق میں رہتا ہو اور تو مغرب میں ہو اور اگر وہ نیک شخص ہے تو اس سے محبت کو اپنے دل میں پیدا کر کربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہو قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا من منف بابن من الخیری فلین جس کے لیے خیر کا دروازہ کھلا ہو اسے چاہیے کہ اس خیر کے دروازے کو غنیمت سمجھے فَإنَّهُ لَا مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ. وہ نہیں جانتا کہ کب یہ خیر کا دروازہ بند ہو جائے مانا کیا ہے مانا یہ کہ جسے جوانی ملی ہے وہ جوانی کی قدر کرے جس کے پاس مال ہے وہ مال کی قدر کرے جس کے پاس فرصت ہے فرصت کی قدر کرے جس کے پاس صحت ہے صحت کی قدر کرے اور جس کے بعد زندگی ہے وہ زندگی کی قدر کرے یا قومی انتہیزو تحزونی بابل حیات ما دام ان میری قوم غنیمت سمجھو زندگی کو جب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے یغلق گلق ان قریب یہ دروازہ بند ہو جائے گا افعال الخیر ما تم قادرین علیہ جب تک تم نیکی کر سکتے ہو نیکی کو غنیمت جانو انیم بابت التوبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو سچی پکی توبہ کر کے نیک بن جاؤ یا غلامی لا تقسل اے میرے بیٹے کاہلی نہ کر فینلسلانہ یقون ابدم محرومن جو سستی کرتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ نبنا میں نو مل غافلین کا نبی کا اے اللہ تو ہمیں غفلت والی نیند سے بیدار کر دے اور ہماری جہالت کو دور کر دے آپ پہلے قوم کو بیدار کرتے ہیں اور پھر قوم کو یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں غفلت والی نیند سے بیدار کر دے محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے ہم اپنے حال کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے کس قدر تباہی آ چکی ہے نہ ہماری ذات کے اندر سکون ہے نہ گھر میں سکون ہے نہ ملک میں سکون ہے تفریح ہے یہ سب دین سے دوری کا باعث ہے اب دیکھیں کہ قرآن مجید فقان حمید اشاد فرماتا ہے یا یادینہ منوقو ان کمبھ اہلی کم نارا اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ تو ہم نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کیا کوشش کی ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے جن تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں انہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے کیا یہ تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو نصاب چل رہا ہے یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے اور لارڈ میکالے نے دو فروری اٹھارہ سو پینتیس عیسوی میں جو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا جو اس نے بکواس کی تھی اس کا ذکر تاریخ میں ہے اٹھارہ سو پینتیس میں یہ بات کہی تھی معزز اراکین پارلیمنٹ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں بار بار سفر کیا ہے دنوں اور راتوں میں گھوما اور پھرا ہوں میری آنکھیں آج تک ایسے شخص کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں جو یہاں بھکاری ہو یا جو لٹے رہا ہو یعنی ان 1835 میں پورے ہندوستان میں کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا اور کوئی ڈاکو نہیں ملتا تھا یہ مسلمانوں کا نظام حکومت تھا اور یہ تعلیمی نظام تھا اس ملک میں ایسی دولت دیکھی ہے ایسی بلند اخلاقی قدرے دیکھی ہیں اور اتنی بڑی ہستیوں سے ملا ہوں کہ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم کبھی اس ملک کو فتح نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو نہ توڑ دیں اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے یہ ان کا تعلیمی نظام ہے یہی وجہ ہے کہ میں باواز بلند یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کا نظام تعلیم بدل کر رکھ دیں گے دیکھنے میں یہ ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کے سینوں میں سفید فام انگریز کا دل دھڑکتا ہوگا اس بدبخت نے اٹھارہ سو میں یہ تعلیمی نظام بنایا جو آج تک جاری و ساری ہے کہ بچہ اٹھارہ سال یا بیس سال تعلیمی اداروں میں گزار کر جب آتا ہے تو اسے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی اسے نماز جنازہ کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوتے یعنی اس تعلیمی نظام کے اندر دین کو نہیں سکھایا جاتا اور اسی کے متعلق علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ ایک انگریز نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اگر اس قوم پر یعنی مسلمانوں پر ہمیشہ تجھے حکومت کرنی ہے تو تو کیا کر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو یعنی اس میں جو اسلامی پاور ہے روحانیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کا تیزاب اوپر ڈال دے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر یعنی کہتا ہے کہ اگر سونا بھی ہو اور یہ تیزاب ڈال دیا جائے تو مٹی بن جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر غلط تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کی روحانیت ختم کر دی تو یہ نام کے مسلمان ہوں گے ان میں کوئی ولولہ و جوش نہیں ہوگا تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام پر نظر کریں الحمدللہ چند دوستوں نے مل کر یہ کاب کی ہے اور یقینا یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ امیر حمزہ اسلامک کالج کے لیے لوگوں کو تیار کریں اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے بچوں کا ذہن بنائے کہ جو بچہ فسٹ ایئر سے تعلیم اس طرح حاصل کرے کہ اسے قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے احادیث طیبہ کا ترجمہ بھی سکھایا جائے اسے عربی بولنا لکھنا بھی آئے اور دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی دی جائے اور دنیاوی تعلیم اس انداز میں دی جائے کہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کی جائے تو یقیناً یہ بچہ چھ سال کے اندر جب وہ ایم کام کر کے نکلے گا تو امید ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا عالم بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ ایسا بچہ اپنے والدین کے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں جو بھائی فارم حاصل کرنا چاہیں تو صبح و نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں کمرہ نمبر چار سے افوام حاصل کر سکتے ہیں پھر آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک کاوش ہے یہ ایک کوشش ہے کہ ہم بھی پر ہماری اولاد بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم سے روشناس ہو اور انگریزوں نے جس تعلیم کے تیزاب سے ہماری قوموں کو برباد کیا اس تیزاب سے ہم دور ہوں اور امیر حمزہ اسلامک کالج میں ہم ان شاء اپنے بچوں کو بھی داخل کروائیں گے اور دوسروں کو بھی داخلے کی ترغیب دیں گے کہہ دیجئے انشاءاللہ اللہ جیسا کہ ہم سماعت کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے دشمن के اور انگریز رے کی رے یہی آرزو, آرزو اور تونا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر وہ کمزور کر دے اور تعلیم کا معیار انگریز کے ہاتھ میں ہو تاکہ مسلمانوں کے بچے وہ ورغلا دیں نوجوانوں میں زہر اڈیل دیں تو ہم سب بھائیوں نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے اور یہود اور نصارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے دشمنوں سے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے آئیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے اور جو اللہ نے آپ کو خوبیاں دی ہیں ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس درد کو محسوس کیجیے اس لیے کہ جب دین کی بات اور نصیحت کی بات ہو اور جب درد محسوس ہو تو اسے اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے لیے درد ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک جو یہ کمی چلی آ رہی تھی اس کمی کو دور کرنے کی ادنا سی کوشش ہے لیکن جن پیاروں کے نام سے یہ منسوب ہے ان کی رحمتیں اور ان کے فیوز اور برکات انشاءاللہ اللہ شامل ہیں اور یہ پاکیزہ سفر ماحول کی چاہے آلودگی ہے لیکن یہ انشاءاللہ اللہ پاکیزہ سفر ہوگا جو ابتدا میں ساتھ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ثواب جاریہ لکھ دیا جاتا ہے آج اس مشن کی ابتدا ہے آج اولین کوشش کی جا رہی ہے آپ ضرور اس درد کو محسوس کیجئے اپنے دل میں جگا دیجئے کس طریقے سے یہود اور نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں تو اس کا علاج پھر یہی ہے کہ تعلیم کا معیار بھی بلند ہو انہیں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور قرآن اور حدیث کا نور بھی ان کے سینوں میں روشن ہو جائے اسی چیز کا نام امیر حمزہ اسلامک کالج ہے انشاءاللہ اللہ فرسٹ ایئر کامرس اور قرآن اور حدیث درس نظامی کی تعلیم یہ دونوں تعلیم جو ہیں ایک ہی وقت میں دی جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ معیار اللہ تعالی کے فضل سے بلند ہوگا اور اللہ تعالک تعلیٰ اپنے محبوبین کے صدقے ہم سب کو شاندار کامیابی عطا کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمد درود پاک کا ٹوکن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور درود پاک کی خدمت درود پاک پڑھنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا یہ وہ عظیم کام ہے جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سبر جائیں گے اس سلسلے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے ابتدا میں کوئی چیز ہوئی جوش آیا پھر ٹھنڈا ہو گیا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو درود پاک کے ٹوکن دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ مثلا ٹوکن پہ لکھا ہوا ہے بیس ہزار درود پاک ضروری نہیں ہے کہ آپ بیس ہزار ہی پڑھیں آپ چاہے بیس درود پاک پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں پیچھے آپ لکھ دیجئے کہ بیس پڑے گئے ہیں ٹوکن کا دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر واجب یا فرض ہو گیا ہے کہ اتنی تعداد آپ نے پڑھنی ہی ہے صرف یہ ٹوکن تو رحمت اللہ ہے اس کے ذریعے سے انسان کو ایک بات یاد آتی رہتی ہے کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو جن بھائیوں اور بہنوں کو ٹوکن نہیں ملے ہوں وہ درود پاک کے ٹوکن ضرور لے لیجئے گا اور جتنے آپ درود پاک پڑھیں اتنے درود پاک آپ پیچھے لکھ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دعائیں کروانا چاہتے ہیں وہ دعائیں بھی اس میں لکھ دیں تاکہ آپ کے لیے اس دعا میں اجتماعی طور پر یہ دعا شامل ہو جائے امید ہے کہ ہم سب مل کر درود پاک کی کثرت کریں گے درود پاک پڑھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کثرت سے درود پاک پڑھنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ کم از کم پورے ماہ میں ایک قرآن ہم بھی ضرور ختم کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی الفت محبت عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر خیلین بھشم بان ہیں اپنے بندوں پر تو پھر کمی کس بات کی ہے یا <تصفيق> ذلك لمن الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابات وبالجين جمالا وفي الحاء حكمة وفي الحاء خيرا وبالدال ذليلا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالدال ذكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء حسن وجميع المسلمين وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنويا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربتا وبالكاف كرامتا وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا القرآن. اللهم نور صدورنا بالإيمان اللهم نور ريوننا في زيارة خير الأنام وبالواب مصلة وبالحياء هداية وبالياء يطيناك اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نفيان أو تحريف كلمة عن موابعها أو تقديم أو تاخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شكر أو سهب أو سوء إلحان أو تعزيل عند تلاوة القرآن أو كثل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير مقوف أو إبغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو دفن أو خمسة أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا يا ربنا يا ربنا واكتبنا مع الشاهدين الله يا الله, يا الله يا الله الله يا الله الله ان نور قلوبنا بالقران وهدينا اخنا قنا بالقران من النار بالقران وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم ادع للقرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط المورا وفي الجنة رفيقا ومن النار ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم اجعلنا من المحبين والمحبوبين والمقربين والعاشقين لك يا الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات بها من جميع في وبعد انك آئیے میرے پیارے بھائیو ہر شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک آنسو کا کترا بہا دیجیے کم کم ایک کترا اتنے گناہ ڈھیر سارے گناہ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ اللہ کی صدا کو بلند کر کے ایک آنسو کا کترا بہا دیجئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اپنے کرم سے معاف کر, کر دے مالک اپنے فضل سے معاف کر دے مالک معاف کر دے پیارے معاف کر دے عزت دینے والے معاف کر دے اے ذتوں سے بچانے والے معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں اللہ ہم سب کو سوار دے اللہ ہم سب کو سوار دے اللہ ہم, ہم سب کو سوار دے غفلتوں کو معاف کر دے ہے اللہ غفلتوں کو معاف کر دے کہ اللہ غفلتوں سے پاک گناہوں سے پاک سستی سے پاک پر نور زندگی عطا کر دے دائیں نور بائیں نور آگے نور پیچھے نور ہر طرف نور ہی نور عطا کر دے یا نور و یا اللہ Ya Nuru ya Allah, ya ya Allah. نور یا اللہ یا نور و اللہ اے ظلمتوں سے بچانے والے اے اندھیریوں سے بچانے والے اے سے بچانے والے اے غلطیوں سے بچانے والے یا نورویا نورویا نورویا اللہ یا نورو یا مالک اب جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ اس میں اب غلطی نہ ہو اب گناہ نہ ہو اب تیری نافرمانی فرمانی نہ ہو تیری نافرمانی فرمانی سے بچا لے اے اللہ اے اللہ اے اللہ, اے اللہ قرآن پاک جن خوش نصیبوں نے پڑھ لیا اے اللہ ہمیں بھی ان کی صف میں شامل کر دے ہمیں بھی آئندہ وہاں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا کر دے اے اللہ جن خوش نصیبوں نے پڑھ لیا ان کا پڑھنا قبول کر لے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے قرآن پاک درود پاک کے ٹوکن کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے دلوں میں جو نیتیں کیے ہوئے ہیں مالک سب کا پڑھنا قبول کر لے سب کا پڑھنا قبول کر لے سب کا پڑھنا قبول کر لے اس محفل میں فلمیں جو تیرا بندہ تیری بندی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے اس محفل میں جو تیرا پیارا ہو کثرت سے درود پڑھنے والا ہو اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے اے اللہ ہمیں درود پاک کا حقیقی خادم بنا دے ہر وقت ہماری زبان پر درود پاک کو جاری کر دے اے اللہ ہمیں درود پاک کا خادم بنا دے ہر ہر بہن کو درود پاک کی خادمہ بنا دے اے اللہ اے اللہ درود پاک کی خدمت کی ہم سب کو سعادت اور توفیق دے دے یا اگر ہم اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کی والدہ بیمار ہیں کسی کے عزیز و بیمار ہیں تو اے شفا دینے والے صدقہ امام زین العابدین کا شفا اٹا کر دے اے اللہ ہمیں مہلک امراض سے آفات سے بلیات سے نقصان سے ہمیشہ کے لیے بچا لے. یا اللہ اگر ہماری اس محفل میں کوئی مقروض آیا ہے تو اللہ صدقہ امام حسین کا اس کے قرض کو اتار دے یا مالک کسی نے اپنے بھائی کے لیے کسی نے اپنے عزیز کے لیے قرض سے نجات کے لیے اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو اے لاج رکھنے والے تو قادری فقیروں کی لاج رکھ لے صدا <تصوی> امام موسا قازم کی قبر انور کا ہے اللہ تو غوث اعظم <Avenit> کے صدقے سے لاج رکھ لے اے اللہ تو قرض اتار دے اے اللہ غیبی مدد سے اتار دے اے اللہ آج جو سید الشودا کی بار میں جس کی مقبول حاضری ہو اے اللہ اس کی حاضری کے صدقے سے تو قرض اتار دے یا اللہ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے والدین پریشان ہے مالک اے اللہ بچیوں کے اچھے رشتے عطا کر دے اے اللہ لالچی رشتوں سے نجات عطا کر اے اللہ ایسے رشتے عطا کر جو تیرے محبوب کے چاہنے والے ہوں جو بے حیائی سے نفرت کرنے والے ہوں اے اللہ ہم سب کو بے حیائی سے نفرت دے دے اے اللہ ہر ہر بہن کو پردے کی توفیق دے دے ہر ہر بھائی کو شرم سے آنکھیں نیچے رکھنے والا بنا دے یار ہمراہ بیجا مقدموں میں جو گرفتار ہیں اللہ یا جن پر جی بیجا مقدمات ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما دے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. عراق کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اور اے اللہ جس نے حضور وس اعظم کے شہر کو ویدان کرنے کی کوشش کی ہے اے اللہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ یہود و نصارہ کے عزائم خاک میں ملا دے اور تیرے محبوب کی امتیوں کو اے اللہ محبوب کی غلامی نصیب کر دے نبی پاک علیہ السلام تلام کی سنت داڑی شریف کا نور عطا کر دے جو مانگا اپنے کرم سے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا کر دے اے رحمت والے پروردگار جن بھائیوں بہنوں نے ٹوکنوں پر دعاؤں کے لیے تحریر کیا دعاؤں کے لیے کہا دلوں میں حاجت اور تمنا رکھتے ہیں اے حاجتوں کو پورا کرنے والے تمام کی جائز حاجتوں تمناؤں کو غور سے اعظم کے ارشادات کے صدقے سے قبول اور منظور فرمایا اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا کر دے اے مالک اے مالک اے مالک نام تجویز کرنا تیری توفیق سے ہے اب لاج رکھنا تیرا کام ہے اور اس محفل کو محفل برائے غیبی امداد اس کا نام ہے ہر ایک کی غیب سے مدد فرما دے یا اس کا ثواب اپنی شاعر شان عطا فرمانا محبوب علیہ صلاحت وسلام تمام انبیاء تمام صحابہ خلاف راشری ام محاط المقین سیدمت حسنین کریم سعید ال شہدا حضرت حمزہ کو ایسال کرتے ہیں قبول فرما صدقہ حضرت حمزہ کا اے اللہ امیر حمزہ اسلامک کالج کو اسلام کا عظیم مرکز بنا دیں شہدائے احد و بدر و حمین مصب ابن عمیر عبداللہ ابن جہاز سقا سید امام جاکر امام صادق امام امام باقر زین العبرین امام عری مقام امام حسین امام سعید حسن امام سعید علی رضا امام حسن عسکری پیروں کے پیر دستگی روشن ربیر محبوب سرحانی تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور غوث سے اعظم کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما خواجہ خادوان خواجہ غریم نواز محمد شاہد اللہ سرکار اور بالخصوص ٹوکن پر جن صالحین کے صحابہ سیدنا خالد بن ولید اور دیگر سیدنا احمد کبیر رفائی جن جن صالحین کے نام تحریر ہیں تمام کو اس سال کرتے ہیں قبول اور مزور شرما محمد شاہد اللہ سرکار قطب عالم شاہ بخاری شہزاد ورا فاضل شاہ دلانی خیر الدین شاہ دلانی صفی عبد الوہاب شاہ دلانی سعیدنا صالح سیدینہ عبد الجبار شیخ عبدالحق سیدی سعیدی حضرت حضور مفتی عالم اسلام مصطفیٰ روزہ رحمان مہنڈی اعظم پاکستان علامہ شائم النورانی مفتی وقار الدین شہدائے نشتر پارک بالخصوص درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکن پر جن کے نام تحریر کیے گئے ان تمام کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما جب میں واپسی ہو یا اللہ لپی اللہ محمد